بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے لا اقسم بهذا البلد ہمیں شہر مکہ کی قسم وَأَن تَحِلُّن بِهَذَا الْبَلَد اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو وَوَالِدٍ وَمَا غَلَدٍ اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم خلقنا كبد کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے ان يقدر عليه احد کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا کہتا ہے کہ میں نے بہت سمال برباد کر دیا کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیب اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے یہ چیزیں بھی دی اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا ملا اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے کسی کی گردن کا چھڑانا او اطعام فی يوم یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ذا یتیم قو یتیم رشتے دار کو أو ذا یا فقیر خاکسار کو تم پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وسیعت کرتے رہے اصحاب یہی لوگ صاحب سعادت ہیں والذین کفروا هم اصحاب اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بد نار ہے یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے